الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويا الله رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أتيت ولا معتي لما منعت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 ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو الله الكافرون وتقدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم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 أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في الله من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن ياس الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على لذينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انخانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحمرون ہر قسم کی حمد و صدا اللہ وقت لا شریک کے لیے جو اکیلا ہی بلا شرکتیں گارے تمام حمد و صداؤں عظمتوں اور کمریائیوں کا حقدار ہے صلات و سلام سیدنا و سید سید و ولافرین امام الملیا اب المثلی شہی بلدل دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صلح و اور و سلام کے بعد پرانے حکیم اور قانے حمید میں اللہ صبح کے مطالعہ نے ارشاد فرمایا انینل <عَمَلًا> زمین پر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی زیبودینت اور اس کے حسن و جمال کا سامان یہ کارخانہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہم نے صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں لوگوں کا امتحان کریں ان میں سے بہترین اور خوبصورت کامل کون کماتا ہے سورہ ہود میں ساتھ فرمایا وہ اللہ خلا تک سماوا تیون اللہ ستیا بکانا آشو ایلنجم کم آشت اللہ ربر عزت ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس کا عرض پانی پر تھا یہ سب ہزار بڑے عزت نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا کام کیوں کیا بولوں گا تم او تم اشتنوا ہمارا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کم ہے اور سورہ ملک میں تو آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس کو جانتے اور پڑھتے اور سمجھتے ہوں گے دوبارہ کم دلی دہل ملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی بہو اللہ تلشیم قدیم اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ خلاطن موت امل حیات ائم احسن و حمانہ جس نے موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اس میں عمل کون کماتا کو ہے خوبصورت عمل کون کماتا کو ہے بہو بڑا عزیز القور اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے ترن عیسائی اور مستدر حاکم میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ سرمایا سبا کا دن ہم لیا ایک دن ایک درہن ایک لاکھ درم سے سمکت لے گئے قانون اور کیسے سا لوگوں نے الگ اللہ کے نبی ایک درہن ایک لاکھ درم سے کیسے بڑھ سکتا ہے ایک روپیہ ایک لاکھ روپئے سے کیسے بڑھ سکتا ہے کیسے سے شمکت لے سکتا ہے کیسے زیادہ ہو سکتا ہے فرمایا ایک آدمی ہے اس کے پاس دو درم اللہ رب الزم کو رادی کرنے کے لیے اس نے اپنے دو دنوں میں سے ایک دن اللہ گراہ میں خرچ کر دیا اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس لاکھوں جنم ہے دشوار رہے تو گیا اس نے اس نے اپنے ڈھیر میں سے ایک لاکھ جنم دے دیا ایک کروڑ میں سے ایک لاکھ گرم دے دیا یا پچاس لاکھ میں سے ایک لاکھ گرم دے دیا اس دو دن والے کا ایک دن اس لاکھپتی یا کروڑپتی کے لاکھ دنوں سے اللہ رب الزت کے یہاں زیادہ نیتر آپ اس حوالے سے دیکھیں گے اس نے کیا دیا ہے اس نے کیا دیا ہے جس کو دیا ہے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ تو بے پرواہ ہے یہ تو ہماری کلفرمی ہے یہ تو ہماری غلط فہمی ہے یہ تو ہماری اپنے بارے میں خوشخہمی ہے کہ شاید ہم نے کسی کو کھانا کھلایا ہے شاید ہم نے کسی کا پیٹ ہے شاید ہم نے کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیے ہیں شاید ہم نے کسی فقیر کو مالدار کر دیا ہے اس پر ہماری خوشحالی ہے کھلاتا وہی ہے پلاتا وہی ہے پہناتا وہی ہے زندگی وہی دیتا ہے فقیری مالداری اسی کے قبضے میں ہے یہ تو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے آپ رہی دیتے کوئی اس کا کام ہوئی ہی جانا تھا آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے سو پھر غریب پلتے تھے یہ تو وہ میں صرف دیکھنے کی بات یہ نہیں ہے دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس نے سو میں سے ایک دیا ہے ایک فیصد خرچ کیا ہے اس نے پچاس فیصد خرچ کیا ہے خرچ یہ ہے اللہ تعالیٰ تو اس طریقے, اس طریقے سے حساب لگاتا ہے ہمارے حساب سے حساب نہیں لگاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو فکرا اور مساکیم کو دینے کے لیے کچھ لے گیا ہو کے صدیق اٹھے حضرت عمر بھی اٹھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دلت راج میں یہ بات سوچی کہ آج اردو کے صدیق کے آگے میں گر جاؤں آپ سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے واپس آئے پوچھا عمر کیا لائے ہو فرمایا آدھا مال لے آیا ہوں آدھا گھوٹ چھوڑایا آیا ہوں اور بکرا آپ کیا لائے ہیں فرمایا مال سارا لے آیا ہوں گھر میں اللہ کے انسور کی محبت چھوڑا ہوں فرق کہاں سے پڑا جاتے ہوئے یہ سوچ تھی وہاں سے فرق پڑا یہ خالی سے سب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں گوگل کے صدیق کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں بات ہو بھی غلط نہیں ہے بات ہو ٹھیک ہے نیکی کے کام میں کسی کے ساتھ مقابلہ کر یہ بھی نیکی ہے نیکی حضرت عمر کی بھی تھی لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا پر اللہ کی محبت پر اللہ کی خوشنوی پر غلط یہ جو ان کے سدیق کو رسید ہوئی وہ بھی رسید نہ ہوتے سکتی یہ کسی نے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی یہ کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی یہ آج تک ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ زیادہ کس کا تھا ان کو کے زیادہ تھا یا عمر کا زیادہ تھا ہو سکتا ہے اوپر کے سدیق کا سارا ہی عرض عمر کیا جیسے کم ہو ممکن ہے اوپو کے کا بروڑ کا کام ہی یہ تھا ان کے گھر میں کیا ہوگا حضرت عمر اللہ اتار ہوگا آجا ہو سکتا ہے وہ کیونکہ سارے سے زیادہ ہو لیکن یہ کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی حساب لگانے کی یا دیکھنے کی زیادہ کس کا تھا کم کس کا تھا بات یہ ہے کہ نیت کس کیسی تھی دل اجلاس کے اندر اللہ آپ کے رسول کی محبت کس سے زیادہ تھی اخلاص کس میں زیادہ تھا ایمان کس کا مضبوط زیادہ تھا بات ساری ایمان اور اخلاص کی ہے اللہ پر یقین کی ہے ساری اللہ رکو کے لیے جنے کی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد مسلح پر بیٹھی ہیں حضرت کی نماز کے بعد مسلح پر بیٹھی ہیں اور ذکر اذکار کر رہی ہیں تصویرات پڑھ رہی ہیں نبی علیہ اسلام السلام کسی کام کے لیے باہر گئے رجوار کے وقت ٹھیک ٹھاک جب کاش کا وقت ہو گیا تب واپس آئے آئے جو حضرت جوریا وہی مسئلے پر بیٹھی اسی طریقے سے تصویریں پا رہی تھی کیا سبر تھا ان لوگوں کا اور کیا ان کے اعمال تھے ہم تو ان کی گرد کو بھی نہیں پاتے جہاں مسئلے پر چھوڑ گیا ہے وہی بیٹھی ہے پوچھا آ گیا جویری سے یہی بیٹھی ہے اب تک اور میں یہیں بیٹھی ہوں ذکر انتظار کر رہی ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا طریقہ سکھانے کے لیے اور اصل بات سمجھانے کے لیے اور خوب سے خوب سر کمانے کے لیے ایک ڈھیر کچھ کرنے کا نہیں مسئلہ مسئلہ ہے کہ سونا کس کے پاس ہے کھڑا کس کے پاس ہے گولیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹرک کی ضرورت نہیں ہے اور گنتی کے داڑے گنتی کے داڑے کس کے پاس ہیں جو کہہ سکتا ہے کہ میرا داڑا دڑا جڑا ہوا ہے گاس ٹوٹ کے پڑتے ہیں دیروں کو دیکھ کے کو کوئی نہیں آتا ہے سچا لیجیے کچھ اور ہو فرمایا جواریہ جرمانے لگی اللہ کے روی صبح سے یہی میں اس کی ذکر گار کر رہی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایج جواریہ میں نے صرف چار کرمے تین دفعہ کہے چار کرمے کہے ہیں اور تین دفعہ کہے ہیں سبحان وی ہندے ہی عدد اخن سے ہی دنات وہی زیادہ کلیم آتے میں نے چار گل میں کہے ہیں اور تین دفعہ کہے ہیں اگر تیرے سوچ لے کے راستہ کی ساری تصلیاں سارے ذکر اس گار ایک پر رکھے جائیں میرے یہ چار کل میں جو میں نے تین دفعہ کہے ہیں دوسرے پلنے میں رکھے جائے تھے میرے کل میں تیرے سارے ذکر سے بھاری وہ بات کرنے طریقہ ہے اس کے پیچھے عقیدہ ہے اس میں علم ہے اس میں تعلیم ہے اللہ کی قسم اگر میں اسپش جاؤں کہ من ان کلو کا کیا مانا ہے کیوں اتنے بھاری ہو گئے ہیں سارا سال گزر جائے ہم ان کلبے سے ہی نہ نکل سکے میں تو پہلے دور نکلا ہوا ہوں اپنے مولود سے یہاں چار کل میں تین بار میں نے کہے تیرے شروع سے لے کر تین گھنٹے چار گھنٹے کے ذکر اتار سے بھی زیادہ وزنی ہے اور بات وزن کی ہے بات وزن کی ہے کیا مطلب کیا ہوگا سب سے پہلے قیادت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اس میں سب سے پہلے صحیح رب کرائے جائے گا نامایا باز دیا جائے گا سب تام منو کیا کتاب بھی یمی نہیں سسو بھئی سب حساب سیرا دو منوتیا کتاب بھی یمی نہیں پھول ہاؤ جس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ بلاتا تھا گا لوگوں میرا درما مال پڑھ لو ہاؤ کرو کس طاقت لوگوں کو دیکھ میری کتاب کتنی اچھی ہے آؤ اس کو پڑھ لو آؤ اس کو پڑھ لو اس کا حساب بڑا آسان ہوگا کسی کو پیچھے سے دیا جائے گا کسی جو آگے سے پکلایا جائے گا کسی کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کسی کو بائیں ہاتھ میں پکلایا جائے گا. جس کو بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا تو سب سے پہلے کیا کہے گا یا کان تلکیا بھاگنا مالیا انی سلطانیہ کاش کے جو موت آئی تھی یہ موت ہی رہتی اس کے بعد زندگی نہ ہوتی کاش کے سورو سنو سے نوستے میرا مار بھی ضائع ہو گیا ختم ہو گیا آج مجھے چھڑانے والا میرا مار بھی نہیں ہے میرا خاندان بھی نہیں ہے میرا دوست بھی نہیں ہے میرے اقربہ بھی نہیں ہے میرے رشتے دار بھی نہیں ہے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی تو چیخ سے جلاتا ہوگا یہ خوشیاں میں آتا ہوگا ہمیں کیا تھا انی زنگ کو انعین نے ہنسٹا کو یقین تھا کہ میں نے اللہ سے ملنے اس کو یقین نہیں تھا اللہ سے ملنا اللہ کے بندو سوچ لیا کرو کے یقین ہے اللہ سے ملنے کا یا نہیں جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے اس کو ناما مال بائیں ہاتھ میں سے جائے گا جس کو اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہے تو بائیں حاصل میں جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے اس کے عمار کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں اس کے لچن کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں بندا ربدی حریم سارے عبادت جو اپنے اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ مزدور عزت کے دربار میں حاضر نہیں ہے اللہ کا حضور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے ہری امل عمل سارے اسے چاہیے کہ صالح عمل کمائے اور یہی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سال احمد ایمان اور اخلاص اور اجتماع رسول کے ساتھ ہوتا ہے ایمان ہو اخلاص ہو اتباع رسول ہو کوئی ہم سالے بنتا ہے مطلب کوئی امداد سالے نہیں بنتا گفتگو اس موضوع پر ہو گئی اور سال عمال بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے جیریلیا کا عمل بھی سالے تھا حضرت محمد رسول اللہ وسلم کا عمل بھی تھا حضرت رضی اللہ کا بھی تھا ہم لوگوں کے سدی کا بھی سالے تھا سالے آواز کے اندر بھی بڑی چرچا بندی گئی ان کے اندر بھی بڑا فرق ہے جو آدمی بات ہوتے ہیں دونوں ہی سالے ہیں دونوں کا مت سارے ہیں لیکن بڑا فرق ہے دونوں کے اندر حضرت محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیسمار حدیث ہے بس ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسوا کرنے والے کی نماز نہ وسوا کرنے والے سے بہت آگے نکل جاتی ہے اس حدیث میں تو تھوڑا بہت کلام ہے لیکن اس موضوع پر صحیح حادیش اتنی زیادہ ہے کہ ربی اشاط و صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت میں بڑھ جائے گی تو میں نے حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مشواہ کیا <تصفح> ایک حدیث میں میں نے حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مشواہ کیا میں اور میں نے اتنی وشواس کی کہ مجھے ڈر لگا کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے گا وشواس کرنا دو فرد ہے اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں خطرہ نہ ہوتا تو میں ان پر وشوس کر رہا ہوں فرد کرا دے دیتا پر میں میرے پاس ایسے ہی آ جاتا ہے کہ پیلے کیڑے ڈانٹنے کا وشواس کر کے صاف کر کے ڈانٹ آیا تو ساری باتیں چھوڑ دو نبی اسات اسلام اللہ اکبر بربر موت میں ہے نیلا کے عالم میں ہے طبیعت تکڑی ہوئی ہے سخت تکلیف میں ہے نبی علیہ و اسلام کو موسیقی وقت بہت تکلیف ہوئی آپ علیہ احصاط نے فرمایا کہ امت کی طرف سے بھی میں نے بہت کچھ برداشت کر لیا سخت تکلیف میں ہے اب کیسا ہے جا کر رہے ہیں دنیا چھوڑ رہے ہیں احمد پاس ہے حضرت حسا صدیقہ بھی پاس بیٹھی ہے عبد الرحمان میرے البک حضرت ایسا صدیقہ کے بھائی البکے صدیق کے بیٹے آئے ان کو دیکھا کہ ان کی پکڑی ہوئی ہے اور مشوار کر رہے ہیں حضرت محمد الرسول صلاح سلم کی نظر ایسا سے بھی اٹھ گئی ادھر ادھر سے بھی اٹھ گئی ہم سوا کی رد دیکھ رہے ہیں نظر میں سوار کی جم گئی حضط محمد الرسول اللہ صلاح سلم کی جنہوں نے ساتھ وقت دوارا ہوا تھا نبی ازاد اسلام کی کے سمے سمجھ دیکھی مزاج کو اب گھر سے کہا کہ سواق دو ان سے دی پھر اس کو توڑا اس کو تیار کیا اپنے منہ سے اس کو نرم کیا پانی میں اس کو نرم کیا پھر نبی صاحب اسلام گر نبی صاحب اسلام نے لے کر اس کو اپنے جان پگڑنے شروع کیے مائی سب اور سناتی ہے نبی سر ہمیشہ وشواس کرتے تھے بہت زیادہ وشواس کرتے تھے مائی سب اور سناتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھا کہ اتنی زور سے آپ نے وشواس کی ہو جتنی اس وقت کر رہے بیماری کے آلم میں وشوس کی وشواس سے فارم ہوئے لمبی سانس لی اللہم فر ال اللہ ہم نے پھر رکھے اللہ نے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں وہ جاننے کے لیے آخری کام کیا زندگی کا مسال کرنا یہ ایک تو نیسے نظر آتا ہے کہ دانتوں کی سفائی کا مسئلہ لیکن ابھی سات وسام آج سلا کو مت لوگوں میں دو کام کرتی ہے ایک تمہارے منہ صاف کرتی ہے ایک کرتی ہے ابھی باب لمبیا ارے اس طرح تو اس طرح سیدھا ہو ابھی و المصارغ... امی عم.. اس فکر میں ہے کہ میں پنگار کے پاس جا رہا ہوں منہ صاف ہونا چاہیے نماز سے پہلے وشا کرنے کا مطلب یہ ہے اور نماز کے کی فضیلت بڑھنے کا مطلب یہ ہے کس بندے کو فکر ہے کہ میں نے جس منہ سے قرآن پہننا ہے وہ منہ اتنا صاف ہو اتنا صاف ہو اس میں خوشبو آ رہی ہو تو محل پیچھا میں نے والا کریم سے ہے یہ فکر جو ہے یہ سوچ جو ہے تعلیم پورے دست کی رضا مندی کے حصول کی یہ عمل کے اندر وزن پیدا کرتی ہے یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے نامہ ہے امال کھمائے جائیں گے ہاتھوں اس کے بعد امال کی گنتی ہوگی اس کے بعد امال کی گنتی ہوگی ہر کسی کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے امال کو بھی دیکھ لو کہ کلا انسان گل جملہ ہوتا ہے راہوں کے سرو خرید یوم تجارتی کتاب ہی مشہور ہے اتنا کتاب کفابی کا لی کا دنیا میں ہمیں ہر کسی کے گھر کے اندر رکھ رہا ہے اس کا, اس کا نصیبہ اور اس کی قسمت جو تم کر رہے ہیں اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں پر ریکور ہو رہا ہے تمہاری جلد پر ریکور ہو رہا ہے کیا کرن کتاب نکال کر سامنے رکھ لی جائے گی کہا جائے گا کر وہ اپنے اپنے نمایام ہر آدمی گا سر پکڑائے جائیں گے پھر اس کے بعد ہر آدمی اپنے نامایا مال پڑے گا جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ بھی پڑھ لے گا اور تیسرا کام جن کی اب نیکیاں بھی گڑ لو برائیاں بھی گڑ لو پتہ چل جائے گا کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں اب لوگ کانپڑنے شروع ہو جائیں گے جن کی برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جن کی برائیاں کم ہیں وہ خوش ہو جائیں گے لیکن فیصلہ فیصلہ اس پر نہیں ہے فیصلہ کس پر ہے فیصلہ وزن پر ہوگا آخری کام وزن کا ہوگا سونے جائے گی آمال این ممکن ہے کہ ایک آدمی کی ہزار برائی ہو سونے کی ہو سونے کی ہزار برائی کے بارے میں اور ایسا یقیناً ہوگا بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک کے بعد خالص لائے لاہے للہ ہوگا لائے لاہے زندگی بھر کی برائیوں کو اڑا کے رکھ اللہ کے یہاں کیا کرنا ہے بات یہ ہے کہ اس نے کہاں کس جزہ کے ساتھ تھا کس عقیدے کے ساتھ تھا کس سوچ کے ساتھ تھا کس دل اور کس دماغ کے ساتھ کرنا پڑتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی سے راوی روین سی والا کہا ابن عمر سے یا کسی اور صحابی سے مر ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے اگر مجھے پتا چل جائے اگر مجھے, مجھے یقین ہو جائے کہ میرا ایک سرجا بنا کر ان قبول کر لیا ہے تو مجھے سب سے زیادہ محقوب مر سب سے زیادہ محبت مجھے مرنے سے ہو میرا ایک حضا قبول ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور پکا جنتی ہو گیا ایک لاکھ کی پوری کا یقین ہو جائے میں نے پہلے بھی یاد کی تھی تو یاد ہے نا تین آدمیوں کو پوری پوری زندگی میں صرف ایک ایک, ایک عمل ملا جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ خالص اللہ کے لیے ایک عمل ہی ایسا ہو جائے بندے کا زندگی میں جس کو یقین ہو گیا خالص اللہ رقور عزت کے لیے ہے یہی بہت کامیابی یہ ساری محنتیں اسی لیے ہو رہی ہے اسی طریقے سے عمل کے اندر ایک پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو تو فیصلہ وزن پر ہوگا تو وزن عمل کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے سلحان کے حکم بلا سری نا الدین سر حیاتی دنیا بہ یا قبول نہ سنا کلائی کا لدیل کبھرو آیا فلا میامت جیور سمجھتے یہ ہے کہ بڑی ویکتیاں کر رہے ہیں بڑی رشتے بنی ہوئی ہے ویکتوں کی فلاں بہار جیسی نیکٹی کی فلاں جیسی ویکتی کی اللہ نے بڑی کیا فرماتے ہیں تیا بتائے تو میں سب سے زیادہ گھاٹے میں سب سے زیادہ چھوٹے میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے جو زندگی میں سمجھتا رہا ہے کہ میں ریکی کر رہا ہوں لیکن اللہ کے یہاں وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوتی یاد کے علام کیا کریں گے لانسیم رحم جو وزن رازو رکھیں گے نہیں ان کے لیے ان کے کی نیکیوں کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہے تو ان کے ہی کیا کرنا سارے چند یہ ہیں جس امر کے نیچے ایمان نہیں ہے جس امر کی بنیاد اخلاص پر نہیں ہے جس امر کی بنیاد صدائے رسول پر نہیں ہے جس سے عمر کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے جس نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں سوچا کہ میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی جو امام الانبیاء نے پڑھی ہے اس طرح کی پڑھنی ہے بتانے والا نماز سکھانے والا نماز پڑھانے والا نماز کی تعلیم دینے والا ساتھی بھی تعلیم دے کے گیا سل رو کو مارا یہ تموری وسلی نماز و قابل ہوگی جو اس طرح کی ہوگی جس طرح کی میں پڑھتا اس طرح کی نہیں ہوگی تو کسی جی کام نہیں ہے تم مجھے کے چکر ہو تم اس چکر میں ہوگے زیادہ رکھنے والے سے زیادہ کام ہو جائے گا اللہ اس کا اصول یہ کہتے ہیں کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ کے لیے ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہوگی اتنی ہی اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی اتنا اس کے اندر وزن ہوگا کتنا اگر پور ہے وہ انسان جو لیتا تھا تو وہ ڈر بولی جس کے دربار میں فیصلے وزن پر ہوں گے اور ایک کا وزن بھی بہت زیادہ ہے اور گنتی بھی کی جائے تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے کوئی نیکی ایک تو شمار ہوتی نہیں ہے جس نے ایک نیکی کی کم از کم اس کی ایک نیکی کے بغیر میں دس لکھی جاتی ہے سو نیکی والے کی ہزار رکھی جاتی ہے کم از کم ہے علاج سب رویہ دے سن سات سو گنبی لکھی جاتی ہے علاج آس کثیرت اس بھی زیادہ مسنبی میں ایک رواج پڑے تو ہزار رواج بن جاتی ہے بیت اللہ میں ایک روال تو ایک, ایک لاکھ بن جاتی ہے اور برائی ایک ہی ایک ہی ہے بلکہ ایک ہی کی ایک کیا برائی کا ارادہ کرے نیکی کا ارادہ کرے اللہ حکم دیتا ہے وشتوں کو میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے اس کی نیکی دیکھ بغیر کی ایک اور اگر نیکی کر لیں اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی دس لکھ لو سات سو لکھ لو ہزار لکھ لو لاکھ لکھ لو اور برائی کا ارادہ کرے برائی نہ کرے انتظار کرو جب تک برائی کرتا نہیں ہے نہیں رکھی جاتی برائی کا ارادہ کیا اللہ کے خواب سے برائی نہیں کی سر بائش کی ایک نیکی لکھ برائی کا ارادہ کر کے چھوڑنے سے اللہ لا کے ہاں ایک نیکی رکھ جاتی کیا بات ہے کہ سوتے حال انسان کے پاس گنجائش ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کے گھاسا کھا لے بلا سلی انسان ہو گیا صورتحال یہ ہے کہ گھاٹے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماقی امتحان ہے کہ انسان گھاٹا کھا لے صلاح تعالیٰ کے دربار میں جہاں اتنا کچھ دیا جاتا ہے اور اتنی مافی دی جاتی ہے تو وزن پر نتیجہ وزن پر نکلے گا حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا وزن زیادہ تھا جیسا کہ کل میں کہتا ہے یقین اعتماد کے ساتھ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ساتھ اسلام ہے صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں باہر نکلے امام المبیا کے کہنے پر درخت پر چلے مساد کوڑنے کے لیے تو پتلے ڈوڑنے سے تھے تو ہاں چل رہی ہے ڈوڑ رہے ہیں کولے دکھا رہے ہیں صحابہ کرام دیکھ کے ہنسنے لگے عبد اللہ نسو کی پتلی پتلی پنجریاں دیکھ کر کتنے کمزور سے ہیں بہار ہیں جسم کے, جس کے کمزور ہیں صحابہ کرام ہنسنے لگے امام المبیا نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو ہمارا مجھ دِکھ کا ساتھ ہے سو جب نسو کی پتلی پتلی پنجریاں دیکھ کر ہنس رہے ہیں یہ پتلی پتلی پنجریاں دیکھ کر ہنس رہے ہیں اسلام اسلام کی گسم کھا کے کہتا ہوں جس کی قدر میں محمد رسول اللہ کی جان ہے قیامت کے دن جب یہ میں رکھی جائے گی اور پہاڑ سے بھی بارش اور پہاڑ سے بھی بارش ہوگی ہے کو جائے گا کے دن مومن کو بھی تو جائے گا مومن کے حملوں کو بھی تولا جائے گا مومن کے کلموں کو بھی تولا جائے گا مومن کی کتابوں کو بھی تولا جائے گا فیصلہ اس طور پر ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ عبد اللہ مسود کی تو پتری پتری بلڈنگیں اور باہر سے باہری یہ بھی واحد ہے مطلب کسی طور پر ہوا ہے اتنا توحید کی بدولت ایمان کی بدولت اخلاق کی بدولت اتباع رسول کی وجہ وہ پڑھاتی ہے تو واحد ہے اس کے بعد نبی سات صاحب نے سمجھ دی ہے باقاعدہ بہت جو ہٹو رہا میں جو ہٹو ہوں وہ جیسا باہر لگا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں سے محبت کرتے ہیں پہاڑ بھی امیر سے محبت کرتے پتھر بھی امیشہ سے محبت کرتے ہیں جو انسان کے مانو امبیا سے محبت نہیں کرتا وہ پکھر سے بھی باتر ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں سے محبت کرتے توہج بھی ہے ہے تو کی باری کیسی ہوگی فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ بہت مجبور ہے محبت کرنے پراڑ کی بہار کی توحید اختیاری نہیں ہے مجبور ہے اس کی سوا کچھ نہیں کر سکتا سورج مجبور ہے اللہ کی فضم برداری پر جان مجبور ہے پہاڑ مجبور ہے آسمان مجبور ہے زمین مجبور ہے ستارے مجبور ہیں اللہ کی توحید ماننے کے لیکن انسان مجبور نہیں ہے اختیار انسان سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر شور کے ساتھ استقامت کے ساتھ عقیدے کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ تھوڑے کانوں کے ساتھ سوچ سوچ کے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یہ ساری چیزیں مجبور ہو کے اللہ کو مانتی ہے بڑا فرق ہے مجبور اور باعث آپ کے مانگ اس لیے کرنے کا کام کیا ہے نے فرمایا پورے کوران میں کہیں اشارہ تک نہیں ہے اس بات کا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھے کہ کون زیادہ عمر کے بتا ہے حساب کتاب کے چکر میں پڑھے اللہ کے ساتھ کون اللہ کے ساتھ حساب کر سکتا ہے حساب کے ساتھ نہیں کام چلے گا حاضری کے ساتھ کام چلے گا اخلاص کے ساتھ کام چلے گا امام کے ساتھ کام چلے گا اتباع رسول کے ساتھ کام چلے کہ بندہ جیت لیا اللہ کے ساتھ حساب کر کے امام المیا نے سنایا امریکہ کی اللہ ہوا خرچ کر دو اللہ کے راستے میرا تمہیں دے گا تم بے حساب خرچ کرو اللہ بے حساب دے گا کو دیکھا گنگن پڑھ رہی تھی اللہ تمہیں گنگن کے دے رہا ہے تم گنگن پڑھ رہی تھی. جیسے اللہ بغیر کیا ہے کہ بنا حساب کے ویسا تم میں بنا حساب کے اللہ کے راستے میں آزاد پیش کرو ملتبان کے ساتھ ہو یا ہاتھ کے ساتھ ہو یا بال کے ساتھ ہو اخلاق آواز کی جان ہے میں آج کل رہا تھا کہ بندے تین قسم کے ہیں ایک وہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں ماں رہو آخرت میں صحیح عبادت من کا کوئی حصہ نہیں ہے دوسرے وہ ہے جو کہتے پھر آخرت حسنت زیادہ دنیا میں چاہیے تھا پھر میں آخر میں بھی چاہیے تھا میں جہنم کے عذاب سے بچا دوں اور تیسرا سعودائی کا کانا چاہیے مشہور جن کی ساری محنت آخر کے لیے ہوتی ہے جن کی ساری محنت آخر کے لیے ہوتی ہے اسی کے لیے کھپتے ہیں ان کا کیا حال ہے اللہ اکبر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی محنت اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے اور جن کی محنت کو جن کے اعمال کو نہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جن کے اعمال کو نہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں ان سے باقی سیل کون ہوگا اس لیے محنت کا محنت کا میدان محط یہ ہے کہ انسان ایسے محنت کرے اس مقام پر کون جائے کہ ہمارے اعمال کی اللہ کے ہاں قدر ہو و مدد کے ساتھ دیکھے جائے اور وہ سب ہوتا ہے جب انسان پورے ایمان پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرے اللہ ربر فرشتوں میں بیٹھ کر فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کتنے خوبصورت ہے مال کے جالا گئے <تصفح> <تصفح> عمار میں یہاں پہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے محنت کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان یہاں تک نہ پہنچے اس لیے جس طریقے سے بندوں کی تین قسمیں ہے انسانوں کی تین قسمیں ہے اسی طریقے سے آواز کی بھی ٹیم کس میں ہے آواز کی بھی ٹیم کس میں ہے ایک اجزا کو اکفا کی جان چھڑا دی جائے जाए کی है इसके دی جائے کیا ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے رشا بہاد سات سال نے فرمایا ہے کہ بندہ بیسا رہتا ہے شام کو انتظار کرتا رہتا ہے جب سورج کا رنگ بدلتا ہے پھر آپ کے کی طرح چھوئیاں لگا لیتا ہے یہ اس کی اثر ہے بیٹا رہتا ہے انتظار کرتا رہتا ہے آپ جانتے ہیں بیٹا انتظار کرتا ہے کا ہے سوج کا رنگ بنتا ہے سواتار سالوں کے دوران کمرے کی طرح چونگے لگا لیتا ہے اس کی اثر کی نماز ہو گئی ہے امام الای یاد حرماچل کا سلا تو یہ مناسب کی نماز ہے اس طرح اس کی برباد نہیں ہے کہ مولا کی حاصل کا کیا مقام مانے گا اللہ کی حالت کی کیا حیثیت کی ہوگی جان چلا رہا ہے منافق نہ کہا جائے کافر نہ کہا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے بیدماش نہ کہا جائے جس, جس کے آمار کی یہ صورتحال ہو کہ جان چھڑا رہا ہے جب کی کاروائی کر رہا ہے ایک یہ شکل ہے اور دوسری شکل امال کی ہے کہ امال اجر و ثواب قبولیت اجر و ثواب اجر و ثواب کے چکر میں ہے کتنی نے کیم یہ کریں گے تو اتنے ہزار ملیں گے یہ کریں گے اتنے لاکھ ملیں گی تقسیم کیلکولیٹر کے ساتھ اللہ کے ساتھ احساب کر رہا ہے اچھا کام ہے لیکن دوسرے حفظ کی آمان ہے ایک آن ہے جیسے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بات کی ایک ہی کروا ہے کہ میرا محلہ اس سے راضی ہو کچھ ملے گا میرا مولا راضی ہو جائے تو لے کے کیا ہوتا ہے رضی اللہ علاج ہوں لا لو رضی اللہ علاج ہوں لا اللہ اکبر یار یہ تو ہم سمسمین ارد ہی رب کے راضی اتن مردی فتخری ہی رادی وتخری جنتی او جان جو زندگی بھر میرے احکام پریت مان کا اظہار کرتا رہا دنیا سے نکل ارد ہی رب کے اپنے گھر کے پاس آ جا راضی رتن مردی رتن تو اللہ برادی صاحب تجھے راضی کرے گا خت کھلی سی ارے بازی وت جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا ہر ایک وقت ایسا بھی آئے گا لاواز دے گا ہر جنت تمام کے تمام تھر اٹھائیں گے راضی ہو خوش ہو اور میں آج نے جہنم سے بچا لیا جنت میں پہنچا دیا ہے اس پر بھی راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے راضی ہوں گے تو یہ ہمیں وہ دیا تو کسی اور کو نہیں دیا ہمیں رجا دیا ہے راضی نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا اللہ نے مریض فرمائے گی میرے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے فرمایا کیا ہے اللہ اعلان فرمائے کہ جاؤ جاؤں میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہمیشہ کے کریے میں تم پر راضی ہو گیا ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گا ساری نعمتیں ایک طرف اللہ نے سے رضا سردامندی کا اعلان اہل جنت کے لیے سب سے بڑی محنت ہوگی یہ میں احمد مزید ہمارے پاس دینے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے صبح نارمس الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستوحره ونعوذ بالله من شمور أنفسنا ومن سيئات عمالنا نحمده بِنَ هْدَى اللَّهُ فَلَا مِلَّةَ إِلَّا لَهُ, ومن له. وأشهد وَاللَّهُ ذُو الْعَظِيمِ الْقَلَ عَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَنَذَّار إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا اللہ على محمد آل محمد کلا صلی عالیہ علی براہ ما حمید مجید اللہ بارک محمد ذات میں توجہ دلا دوں ہماری گفتگو ہو رہی ہے ایمان کے فوائد پر کہ ایمان کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہر نعمت ایمان ہو تو نعمت بن جاتی ہے اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی ہر نعمت انسان کے لیے کیا مت کے دن وہ بال جان بن جائے گی مصیبت بن جائے گی اگر ایمان نصیب ہے تو گھر بھی نعمت ہے دولت بھی نعمت ہے صحت بھی نعمت ہے،, ہے زندگی بھی نعمت ہے ایمان نہیں ہے تو ان میں سے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا جس کو حساب دینا پڑ گیا ہمارا کیا اور دوسرا فائدہ ایمان کا یہ ہے کہ ایمان کی بدولت آوار بندے کے تھالے ہوتے ہیں کوئی نیکی اس وقت تک نوکی نہیں ہوتی بے شک ہم سوچتے رہے جب تک ایمان نہ ہو کوئی نیکی نیکی نہیں ہو اگر کسی اچھے عمل کو اچھا بنانا چاہتے ہیں ایک تو ہمارا نہ یار ہے اچھائی کا ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل اس وقت اچھا ہوگا جب ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا اور ایمان ہی کا نتیجہ احلاس ہوتا ہے اللہ پر یقین کے ساتھ اور خاص صد اللہ کے لیے اور کسی کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں اور اتباع رسول کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرو کے مطابق تو سال آواز اور غیر خالح آواز میں فرق یہ ہے کہ ایمان ہو تو آواز خالے ہوتے ہیں ایمان میں ہو تو آواز خالے نہیں اور سال آواز بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہو ایمان گھرتا بڑھتا ہے ایمان بڑا ہوا ہو تو امر مزید سارے ہو جاتا ہے سالے سے سارے ہو جاتا ہے اور ایمان بڑا ہوا اتنا اخلاص آتا ہے جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص آئے گا سارے سطح اللہ کی رضامندی پر نظر اس اخلاص کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اضافہ ہوتا رہتا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹی سی نیکی کرتا ہے جان نکل رہی ہے کہ دنیا دیکھ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے نیکی کی تھوڑی سی محنت کروائے تو وہاں بول جاتا ہے کہ یہ جان جو نکل رہی ہے چنتا لگی ہوئی ہے مصیبت کا شکار ہے کہ دنیا دیکھ لے اس سے نکل جاتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی پرواہ نہیں تھوڑی سی اور محنت کر رہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے کہ چھپاتا پھرتا ہے میری نیکی کا کسی کو پتا نہ چلے جس کے لیے کی ہے اسی کو پتا چلے کسی اور کو پتا نہ چلے کون جاتا ہے لیکن یہ خاص ہو ہے کوئی دیکھ ایسا بھی آ جاتا ہے کسی کو نیکی کا پتا چل جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کی تو اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے تھی کسی اور کے کیوں نظر آ گئی سب کے لیے کیا کرتا ہے ڈائی ہاتھ سے دیتا ہے ہاتھ پتا نہیں چلتا ایسے کسی کی جگہ میں جاتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی شو نہیں ہونے دیتا کسی کو بھی پتا چلنے دیتا طریقے سے دیتا ہے یہاں کون جاتا ہے انسان چلتے چلتا تو یہ محنت ہے ہم کہاں ہیں ہم اس میدان میں کس مقابر کھڑے ہیں ہم تو ایک روپیہ دیتے ہیں جب تک اسپیکر میں اعلان نہ ہو جائے اس کو کب تک تسلی نہیں ہوتی ہونا چاہیے کہ لاکھوں نے کہ انسان پوری کوشش کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کیا عورتوں کی طرح <صفح> ہر بات کے ساتھ جب میں تحجب بڑھنے کے لیے اٹھی جب میں تجز بڑھنے کے لیے اٹھی جب میں کے لیے اٹھی ہر بات کے ساتھ جب میں کے لیے اٹھی، کوئی آدمی حد کر رہے ہے تو پینتیس سال کی کہانیاں ختم ہی ہوتی ہیں ہر بات کے ساتھ اپنی حد کی کہانی ضرور سنائے ہم سارے اس بیماری کا شکار ہے اسے ریا کہتے ہیں اس سے امال ضائع ہوتے ہیں اور اگر بڑھ جائے تو ضائع ہو جاتے ہیں اگر کم ہو جائے تو ان کے سوال کے اندر کمی آتی ہے جتنا احتیاط بڑھتا جائے گا اتنا عمل کے اندر جان پڑتی جائے گی اور بلاش واہن پہنچ جائے گا جس کی میں بات کر رہا تھا اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توسیع کا تعرمائی قدرے خطبے میں ربنا أعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنا عذاب النار ربنا فرنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وسبس أكذابنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فرنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن شروف الرحيم ربنا اغفر لنا و لي والدينا يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرتا عيونا و اجعلنا للمتقين اماما اللهم اشفنا بشفائك و عافنا بدوائك اللهم اشف مرضانا و مرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا, لا يغادر سقما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم, اللهم اعزتنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وعدينا ولا تحرمنا وذ ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اف tall com 사랑ك وأن حرامك ونع constants ام من عند توقّ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کردا اللہ کردا وافا خبردنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعمالنا من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وتخنس السر اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي الىها الا انت واصرف عنا لا يصرف عنا سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك بشرنا الى اليك لا بل جاء منك ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليد نستغفرق ونتهوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يطفون وتلابن على المرسلين والحمد لله رب العالمين